یا تم نہیں منفکوہے کو نہ دیکھا کہ اپنی بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالی گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانگے اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔